اما بادف اللہ حصہ میں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی کی بری تعریفات تحمیدات تمجیدات تقبیرات مال کے کائنات خال کے عرض و سما اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطحر کے لیے انگن اللہ تداترسلام سعید الد الآرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم كى ذات مباركہ متحرہ پر عليّام آج كى اس نشست ميں سب سے پہلے ميں رباز سے یہ دعا گ ہوں تو وہ ہم سب كا آنا بيٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما ليں میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اور میرے انتہائی قابل احترام شیخ غلام سبانی کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے آمی میں آمی زبان کے حوالے سے آج کی اس نشست میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا مساجد میں گھروں میں کبھی کبھی ہماری پانی کی وائرنگ میں فالٹ آ جاتا ہے کسی ٹوٹی سے کسی نلکے سے پانی ناپس ہونا شروع ہو جاتا ہے گرنا شروع ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں ہم ہمارے بزرگ اس وقت تک چین سے سکون سے اطمینان اور راحت سے نہیں بیٹھتے جب تک وہ اس نلکے کو اس پانی کی ٹوٹی کو چینج نہ کرتے ہیں اب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں فرض کریں آپ کی گاڑی کی جو ٹینکی ہے پیٹرول کی اگر وہ لیک ہو جائے اس میں کوئی سوراخ بن جائے ہم اس وقت تک گاڑی ڈرائیو نہیں کرتے جب تک اسے ٹھیک نہیں کروا لیتے یہ ہماری سوچ دنیا کے اعتبار سے ہے دنیا کا وہ کوئی بھی محل کوئی بھی نقطہ کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی جگہ یہاں سے ہماری چیز ضائع ہو برباد ہو رہی ہو ہم اپنی چیز کو برباد نہیں ہونے دیتے اگر اسی طرح کی فکر ہم اپنے دین کے بارے میں اپنی نیکیوں کے بارے میں کرنے لگ جائیں تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور ہماری نیکیوں کو ہماری عبادتوں کو ہماری ریاضتوں کو جو چیز سب سے زیادہ برباد کرتی ہے وہ ہمارے منہ میں ایک چھوٹا سا ازب جسے ہم زبان اور لسان کا نام دیتے ہیں جامع ترمزی میں دو ہزار چھ سو سولہ نمبر حدیث ہے سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اصبحت قریبا من یومن کریمہ منص وسلم صبح کا وقت تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے اور اتفاق سے میں ان کے بالکل قریب تھا میں نے اپنے پیغمبر کا چہرہ اور ان کی طبیعت اور ان کا مزاج بہت ہی دیکھا میرے دل میں ایک بات آئی کہ آج مجھے کچھ پوچھنا چاہیے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ کوئی ایسا کام بتائیں جو کام مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم کی آگ سے دور کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سوال کیا ہے یہ سوال تیرا بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال ہے لیکن آسان ہے کس کے لیے پرور کائنات جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے یہ آسان ہے تو سن تیرے سوال کا جواب یہ ہے سوال ذہن میں رکھیے گا کہ سوال کیا ہے جنا واید آقا کام ایسا بتائیں جو کام مجھے جنت میں لے جائے جہنم کی آگ سے دور کر دے فرمایا پہلے نمبر پر تعبد اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحر پر قائم رہے ولاشر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کسی چیز کو شریک نہیں وقیم اسلات نماز قائم کرنی ہے و تو زکاتینی دینی ہے و رماضان رمازان اور مبارک کے روزے رکھنے ہیں بتحج البید کا بت اللہ کا حج کرنا وہی چیزیں جو میں اور آپ اکثر طور پر اسلام کے تعارف میں ایمان کے تعارف میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں سناتے ہیں سمجھاتے ہیں وہی وہ ساری چیزیں پھر آپ نے تین چیزیں نفلی حیثیت سے ان کو بیان کیا اقم جنت انفی الختی اط کمافی علما فرمایا اس کے بعد نفلی روزہ رکھنا ہے یہ ڈھال بن جاتا ہے بندے کے درمیان اور جہنم کی آپ کے درمیان اللہ کے راستے میں زکات بتا دی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا نفلی صدقہ بتلایا بس فلاد رات کو اٹھ کر نماز تحجد ادا کرنی ہے یہ نفلی چیزیں آدھی اس کے بعد پھر تین چیزیں بتائیں یا مواد اللہ اخبر امر وحمودی و در واطی سلامی کیا میں تجھے اصل معاملہ نہ بتاؤں کیا میں تجھے اسلام کی چوٹی نہ بتاؤں کیا میں تجھے اسلام کی سہان نہ بتاؤں پھر جہاد بتایا جہاد کے ساتھ ساتھ نماز کو اسلام کا ستون قرار دیا سب معاملہ یہ ساری حدیث مکمل ہوگی آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید مواد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سوال کا جواب مل گیا مواد نے بھی یہی سمجھا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے اٹھ کے جانے لگے فاخذی من کی بھی. اللہ کے پیغمبر نے کندھے سے پکڑ لیا اور بٹھا دیا کہا مواد اللہ اخبیر زلی کا کل جتنی چیزیں تجھے میں نے بتائی ہیں ان ساری چیزوں کا نچوڑ خلاصہ رزلٹ نتیجہ نہ تجھے نکال کے بتاؤں حیران اور پریشان کے سب کچھ تو بتا دیا فرائل بتا دیے نوافل بتا دیے ارکان اسلام بتا دیے اور ایمان سب چیزیں بتلا دی اب رہ کیا گیا ہے بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی لی فاحذہ ہی اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑا کہا کپ علیہ کا ہاتھ اے مواز اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اسے روک کے رکھنا اس کی حفاظت کرنا مواد بڑے حیران ہو کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات بتائیے کیا ان زبانوں کی وجہ سے ہماری گفتگو کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ لیں گے ہمارا محاذہ ہمارا مواخذہ ہمارا حساب کتاب ہو سکتا ہے ہمارے فکروں پر ہماری گفتگو پر ہمارے جملوں پر ہماری باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا مزاج نہیں تھا لیکن ڈانٹ دیا اس جگہ پر مواز کو کہا مواز فقیلت کا اموک محاورہ ہے عربی کا تیری ماں تجھے گم پائے ڈانٹنا ہے عربی میں ہل یقوب گنس والنات کتنے لوگ جہنم کی آگ میں گریں گے اور جہنم میں گرانے کی وجہ صرف ان کی زبان بنے گی اس کی حفاظت نیکیاں کرنا بہت بڑے نصیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل سے ہوتی ہے قبولیت اس سے بھی بڑی بات ہے بات قابلیت کی نہیں بات قبولیت کی ہوتی ہے اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے کوالٹی کوانٹیٹی نہیں چلتی اللہ کے ہاں معیار چلتا ہے مقدار نہیں چلتی رب یہ نہیں دیکھتا کہ خرچ کتنا کیا ہے رب یہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا ہے کس طرح کیا اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے کوالٹی دیکھتے ہیں اخلاق کی کوالٹی کتنی تھی قبولیت اس سے بھی بڑی بات ہے لیکن تیسری چیز سب سے اہم ہو جاتی ہے کہ نیکی کی توفیق مل گئی نیکی کر لی نیکی قبول ہو ہوگی اب اس نیکی کو بچانا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور آج کا مسلمان سب سے زیادہ غیر محتاط ہے اگر وہ اپنی زبان کے معاملے میں میں اور اب کیا چین ہیں مدینہ کی بات ہے کافی فر علی اللہ تعالی کا مومنوں کی ماں رسول اللہ کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی اتنی عظیم خاتون نبی کی روح جب ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے نبی کا سر کہاں ہے سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی کی قبر بنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علما کے کمرے میں آپ نے ایک پاکستان میں کلچر یا برے صغیر کا ایک کلچر دیکھا ہوگا لوگوں میں ایک پنچایت کا سسٹم ایک اکٹھ کا سسٹم چلتا ہے کسی کے بیٹے میں کوئی بل لگ جائے کوئی بیٹی میں بلیم لگ جائے الزام لگ جائے ہم ایک سفید بزرگ کو بلاتے آپ یہ نیک آدمی ہے پرہیزگار متا بچی کی بندہ نیک ہے پرہیزگار ہے متا ہے تقبے والا ہے دیندار ہے صفائی دے گا لوگوں کو یقین آ جائے گا आ जाएगा उस اسٹیٹس का سمجھتے क्या समझते हैं हम उसकी اس उसका درجہ مرتبہ فکیلت مقام عظمت کیا ہے جس کی صفائی کی بات آئے کائنات میں اللہ کے پیغمبر نبیوں کے امام میں راج کے مہمان موجود ہوں اللہ ان سے صفائی نہ دے اس امت کے سچے ابو صدیق موجود ہوں صفائی نہ دے وہ زمین پہ سوچے اللہ قرآن بنا کے اتار دے عمر بن خطاب موجود ہوں اللہ صفائی نہ دے حیات کا پہ کر عثمان بن عفان موجود ہوں رب ان سے صفائی نہ دے علی امن ابھی طالب علی اللہ تعالیٰ موجود ہوں اب ان سے صفائی نہ دے بلکہ ان کی صفائی جب ان پہ تومت لگی بہتان لگا صفائی کی آیتیں اللہ نے قرآن بنا کر عرشے بری سے اٹھا عائشہ رضی اللہ انجا پورا وہ قرآن پاک کا حصہ موجود ہے آج تک لوگ سنتے ہیں سناتے ہیں اتنی عظیم خاتون وہ بیٹھی ہیں میں اور آپ کیا چیز ہیں وہ بیٹھی ہیں جامع ترندی میں حدیث دو ہزار پانچ سو دو نمبر پر پچیس سو دو نمبر پر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان تھی انسان ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر اپنے خامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیوی کے پاس وقت گزارنا کچھ اچھا نہ لگتا رسول اللہ, ہیں ہیں اللہ, اللہ آپ جانے اپنی بیوی بی صفیہ کے پاس کیا نظر آتا ہے آپ کیوں اتنا وقت وہاں پہ گزار کے آتے ہیں کالآباد روایت اشارتیہ تانی کثیر تانی پچیس سو دو نمبر کی حدیث اپنے ہاتھوں اشارہ کیا کہنے لگے ان کا قد چھوٹا ہے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا آج ایک ایسا فکرا نکلا ہے اگر اس فکرے کو اس سمندر میں ڈال دیا جائے جس سمندر کی گہرائی کا کسی کو نہیں پتا کناروں کا کسی کو نہیں پتا گت کا کسی کو نہیں پتا پانی کی مقدار کا کسی کو نہیں پتا تیرا یہ جملہ تیرا یہ فکرا اگر اس سمندر میں ڈال دیا جائے یہ فکرا اس سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل دے اس کو زہریلا کر دے جو فکرا زبان سے نکلا ہوا سمندر کے پانی کو بدل سکتا ہے وہی فکرا جب میری نیکیوں میں جائے گا میری نیکیوں کا کیا حال کرے گا میری نیکیوں کو برباد نہیں کرے گا یہ زبان اتنے خوفناک تلیمات اس سے ادا ہوتے سعید نامر بن آس ربی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گزر رہے تھے قدیم تافا یہ روایت امام بخاری نے نیاب المفرد میں سات سو چھتیس نمبر پر نقل کی ہے البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو صحیح کہا ہے مر صحابی عمر من آف رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرتے ہیں ایک خچر. خچر مر چکا ہے مرنے کے بعد پھول چکا ہے اس سے بدبو کیسی آتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک ہو حرام جانور پھر حرام ہونے کے بعد اس کی پوزیشن کے وہ پھول جائے پھولنے کے بعد اس سے بدبو اب اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے پاس سے گزرے وہاں سے رک گئے ساتھیوں کو بھی روک لیا آداب المفرت چھتیس نمبر ہے کہنے لگے تم میں سے کوئی بندہ कोई ملے مرے ہوئے حرام हुए کو کھائے پھولا ہوا بدبو हुआ کوئی قریب جانا گوارا نہیں کرتا لوگ دور سے گزرتے ہیں اپنی ناک کو پکڑ کے گزرتے ہیں اتنی نفرت اتنی کراہٹ اس سے محفوظ کرتے ہیں فرمایا کوئی کو کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی قیبت کرے اس سے یہ کھانا بہتر ہے یہ زبان کرتی ہے نا جب ہمارا بھائی ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا ہم کتنے غیر محتاط اللہ کی ہم اتنی خوفناک ہمارے ہاں رویہ چلا اتنی خوفناک یہ کلچر یہ تہذیب یہ ثقافت یہ تمدم کے نام پر ہم اتنے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ زبان چلانے والا ہو جس کی زبان سب سے زیادہ لوگوں کی توہین کرنے والی ہو تدلیل کرنے والی ہو تحقیر کرنے والے ہو ہم سب سے زیادہ پروٹوکال اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے جیسا کوئی بندہ نہیں اور یہ اللہ معرمائے یہ ہمارے پاکستان میں یہ انڈیا میں اسے ایک آرٹ کا نام دیا گیا فن کا نام دیا گیا ہے سٹیج ڈراموں کے نام سے سوائے اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کو زلیل کیسے کرنا ہے کسی مسلمان کی عزت کی دھجیہ کیسے اڑانی کسی, کی کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیسے کرنا کابات اللہ کی طرف لوگ آتے ہیں ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں عمرہ گیٹ سے جب ان کی پہلی نظر کابہ پہ, پہ پڑتی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اتنی محبت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا محرم اس کی طرف لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں لوگوں لوگ اتنی محبت پتہ نہیں کیسے لوگ اتنے اپنے سفر کے اخراجات اور بجٹ اختیار کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں کعبہ اللہ کے لیے پہنچ اتنے عظیم کعبہ کو یہ موقوف حدیث جامع تربی میں آتی ہے مربوز سنو ابن ماجہ میں آتی ہے تین ہزار ن سو بتیس نمبر ابن ماجا میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو دیکھا وہ کابۃ اللہ کا تواف کر رہے تھے اللہ کا تواف کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کہنے لگے یا کعبہ ماں آزما کی تو کتنا عظیم ہے ماں تیری حرمت کتنی عظیم ہے اور کہہ رہے تھے یا کعبہ ماں تو کتنا تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کے ساتھ کتنا عظیم کتنا فقیدہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کعبہ یاد رکھنا انمو ایک مسلمان کی عزت کی حرمت وہ تجھ سے زیادہ ہے ہم اس عزت کی درجیاں ہوا ایک نہیں دو نہیں تین صحابی ہوں صحابی میں عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں صحابی کے درجے کی بات کر رہا ہوں صحابی حجرحیح اللہ صحابی کی تاریخ یہ ہے جس نے کسی حالت میں وفات پائی ہو یہ بڑی جامع مانے تاریخ ہے صحابی ہو ایک نہ ہو دو نہ ہو تین ہو صحابی اپنی آنکھوں سے کسی کو دِلہ کرتا دیکھ لیں شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی کانسٹیوشن آف اسلام اسلام کا قانون دستور منشور اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی چوک میں کسی چوراہے میں کھڑا ہو کر کسی بیٹھک میں کسی مجلس میں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ بات کرے کہ فلاں نے بنا کیا ہے اگر یہ تینوں بات کریں گے تو شریعت ان پر قزب کی بہتان کی حد جاری کر دیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہم جس کی مزید کو کمال کرتے ہماری زبان بولتی ہیں، فلاں نہیں, فلاں ہے فلاں ٹھیک نہیں فلاں نیک ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیثر نمبر بائیس پچہتر رسول اللہ صلی اللہ اس کے گنا کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تقسیم کیا جائے چھوٹا حصہ بڑا حصہ بڑا حصہ بڑا حصہ, بڑا حصہ تہتر اس کے حصے تہتر اس کے درجے بنتے ہیں ان تہتر میں سے سب سے چھوٹا درجہ سب سے چھوٹا درجہ سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کی ہر رجل آدمی اپنی سلیمہ سے منہ کالا کرے سود کا سب سے چھوٹا گھر اب صحابہ نے پوچھا ماہیا اور بربا سب سے بڑا کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی کسی مسلمان کی عزت کو پمال کرنا جب ہم بے عزت کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے کسی مسلمان یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ہماری ارتقاب ہم کرتے ہیں کی کی ادائیگی ہوتی ہے دو ہزار نو سو اٹھاسی نمبر حدیث انتیس اٹھاسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل شرقی آدمی اللہ کی ہاں بڑی عبادت کرتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پر اللہ رضیب ہے اتنا خوش بخت اتنا خوش لطیب ہے اب ہوتا کیا ہے وہ اپنے کسی یاروں کی رشتہ داروں کی مجلس میں بیٹھ کر دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے اپنے جملے اپنے فکریں بولنا شروع کرتا ہے کوئی ایسی بات اس کی زبان سے ادا ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات لک الم بال کوئی ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے یزم لوبیحا اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جا گرتا ہے اور صرف جہنم کی آگ میں گرتا نہیں اب آدمی ماں بین المشرقی المغرب جہنم میں اتنی گہرائی میں جا کے گرتا ہے دوزب اتنی گہرائی میں جتنا مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ اتنی گہرائی میں گرتا ہے انتیس سو اٹھاسی نمبر صحیح مسلم کی حدیث یہ زبان دیکھنے میں بڑی معمولی ہے بڑی ہی ہمیں یہ کمزور سی بڑی حقیر سے نظر آتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام البانی نے صحیح روایت کو نقل کیا ہے اور بڑی عظیم روایت ہے اٹھائیس سو اکتالیس نمبر یہ حدیث دو ہزار آٹھ سو اکتالیس نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان قلبه کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سدھر نہیں سکتا درست نہیں ہو سکتا سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کا دل نہ ہو جائے ولاقی و کلب حا یا تقیم اور کسی بندے کا دل اس وقت تک نہیں سدھر سکتا جب تک اس کی زبان نہ سدھر جائے گی دل تب سدرے گا جب زبان سدرے گی اور جب دل سدھر جائے گا ایمان سدھر جائے گا جب ایمان سدھر جائے گا بندہ جنت میں جانے کے لیے سیدھے راستے پر سیدھے ٹریک پر آ جائے گا اس زبان کی حفاظت ضروری ہے اور یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں یہ ہلاکت میں بھی آخری درجے پر لے جاتی ہے اور جب بچائے تب بھی یہ اپنے درجے پر دونوں پہلو کو ہم دیکھتے ہیں ہلاکت میں نے صحیح مسلم کی حدیث کہ ایک کلمہ بندہ بولتا ہے جہنم کی آنکھ میں چلا جاتا ہے اس کی تاریخ میں اس کی وضاحت اس کی شرح ہم حدیث سے رسول سے لے لیتے ہیں کس طرح بندہ ایک کلمہ بولتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سر نبی داود کی حدیث انچاس سو چار ہزار سو نمبر ان کا سب رج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں دو بندے بیٹھے تھے اب اس میں بات چیت شروع کر یہ ہمارے یہاں گندی بیماری موجود ہے لوگوں میں بہت سدھرے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں اپنی خاندان کے اعتبار سے قبائلوں کے قبائلی سسٹم کی بنیاد پہ ذات برادری کی وجہ سے کاسٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ افضل سمجھ سمجھا یہ پہچان کے لیے رب تعالی نے ذاتیں بنائی ہیں نہیں تت فخر فخر کے لیے نہیں اپنے آپ کی برتری اپنی بڑھوتری اپنی عظمت اپنی بلندی اپنی رپت اپنی شان اس کو بڑھانے کے لیے نہیں تا آ رہا پہچان کے لیے بنا ہمارے یہاں ایسے ہی دو بندے بیٹھے تھے ان تا باراجلاری دو بندے آپس میں فخر کرنے لگے میرے باپ دادا بڑے عظیم وغیرہ بیٹھ تو میرے باپ دادا بڑے عظیم وغیرہ میرے باپ دادا بڑے عظیم اب دونوں میں سے ایک نے کہا کتنے عظیم ہے تیرے باپ, باپ باپ اس نے کہا انبن فلان ابن فلان انبن فلان فل... فلاں کا بیٹا ہوں وہ فلان کا بیٹا تھا وہ فلاں کا بیٹا تھا وہ بڑا عظیم تھا وہ بڑا عظیم تھا خاندان کے لوگ اس نے اپنے گنوا دی دوسرے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا بھائی میں کیا گنواؤں انبن فلان انا... انا فلان, ہوں. میں فلان بندہ ہوں ابن فلان فلاں کا بیٹا ہوں اور جو فلان تھا بس میں اتنا جانتا ہوں وہ کہ مسلمان تھا وہ اللہ کو ماننے والا تھا خاموش ہو گیا میرے نبی صلی اللہ ہے اس کے بارے میں تمہاری طرح اسرائیل میں انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا اپنے باپ دادا کے اوپر فخر بیان کرنا شروع کر دیا برتری بیان کرنا شروع کر دی ایک نے کہا کے نام گنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نو کی نو پشتے آگ میں چلی گئی وقال اللہ تعالی انت آشر اور رب نے کہا تو یہاں پہ بیٹھ کر فخر کر رہا ہے اپنے خاندان پہ اپنے قبیلے پہ اپنی برادری پہ اور اپنے نصب پہ اپنے حذب پہ اپنے پچھلوں پہ وہ انت وہ بھی جہنم میں جو تو نے گرے اور دسواں تو بھی جہنم کی آگ میں حدیث صنعت کے جواب سے صحیح ہے ایک فکرے کی وجہ سے نا زبان سے بولا اور دوسرے کو کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا موسا علیہ السلام بڑی اسرائیل کے زمانے میں بعض روایتوں میں فیاحدی ہے بعض میں بنی اسرائیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جس نے جو دو تون گنے پھر جن صبح اور تو ان دونوں کا تیسرا تم تینوں جنت میں جاؤ گے اس زبان کی وجہ سے وہ دس جہنم میں چلے گئے اور جس زبان کی وجہ سے یہ تینوں جنت میں چلے گئے زبان ہے جو جنت میں بھی لے جاتی ہے جو جہنم کی گہرائیوں میں ہولناکیوں میں تباہیوں میں بھی انسان کو گرا دیتے ایک اور حدیث ہے اسی طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے بارہ سو ستر نمبر پر ایک ہزار دو ستر نمبر پر آتے ہیں دو بھائی تھے کانا احدوں میں سے ایک جزنی بھسم بن بہت زیادہ گناہ کرتا تھا بل آخر ہی اور دوسرا فی الحال دوسرا بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اب ان دونوں میں سے جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا وہ اکثر گناہ کرنے والے بھائی کو آ کے کہتا اکثر دک جا اکثر کہتے ہیں بندے کے پاس گناہ کی طاقت ہو پھر گناہ نہ کرنا یہ کہتے آپ سے پھر تیرے پاس طاقت تو ہے گناہ کی لیکن نہ ڈر چھوڑ دے گناہ وہ اکثر کہتا ایک دن یہ عبادت کرنے والا ففان المچتا ہی دو الگ یہ عبادت کرنے والا آیا اور دیکھا کہ میرا بھائی گناہ میں لگا ہوا ہے اسے آ کے کہنے لگا اکثر میں تجھے گنا نہیں کرنے دوں گا گناہ چھوڑ دے اس نے کہا یہ گنا گار جو بھائی تھا اس نے کہا اب وہ رکھی بن کیا میرے اوپر نگران بن کے آیا ہے تو نے اپنی تبلیغ کر دی ٹھیک ہے اب تو سبھی و رب وربی تو مجھے چھوڑ دے میرا راستہ چھوڑ دے میرے رب کو چھوڑ دے میں جانوں میرا رب جانے میرا رب ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے ہو سکتا ہے میرا رب مجھے بخش دے میری بخش فرما دے تو نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تا وہ کہنے لگا میں تجھے بتاتا ہوں نمبر ایک تیرا رب تجھے کبھی نہیں بخشے گا وَلَم <الْوَاحُن> جنتا اور دوسرے نمبر پر تیرا رب تجھے جنت میں رب نے دونوں کو بلا کے پوچھا کہ تم دونوں میں سے مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے یہ کہا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ تیری اللہ بخش نہیں فرمائے گا تجربہ جنت میں داخل نہیں کرے گا اسے کہا اب تم کا عالمان کیا تم جانتا تھا کہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا یار اب میں تو نہیں جانتا تھا اب تم کا طاقت رکھتا ہے کہ میں جب بخشنے لگوں تو روک دے میں جنت میں بھیجنے لگوں تو روک دے یار میں کہا طاقت رکھتا ہوں اللہ نے کہا اس حق کی نظم میں چلا جا اور گناگار کو کہا تو جنت میں چلا جا زبان سے ایک فکرا بول رہا رہا لاخل قالمتی بندہ زبان سے ایک بات کہتا اور اس زبان سے نکلی ہوئی ایک بات جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتے اللہ کے لیے اپنی گفتگو سے پہلے سوچیں کہ میں زبان سے کیا بولنے لگا ہوں دین اس کے بارے میں رہنمائی کیا دیتا ہے پاک پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں قرآنی احکامات کیا ہیں قرآنی آیات کیا ہیں ایک فکرا ہمیں اور دوسری طرف یہ زبان بڑا عظیم اسب ہے اگر آپ اس کو درست استعمال کریں ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اترے میں لوگوں کو دیکھا ہر آدمی بھاگ کے ایک طرف جا رہے ہیں وہاں پہ وہ کھڑے ہیں لٹاپا لے کے سم لے کے ان سے وہ پوچھتے ہیں اس کا پیکج کیسے لگے گا میں نے اس کو استعمال को کرنا ہے یہ فین ہے یہ موبائل لوگوں کو کتنا فکر ہے یہ ایک موبائل ہوتا ہے اس میں ایک سم ڈلتی ہے ایک کال کرنی ہوتی ہے اسے پیکج پر فکر ہے کہ میں بولوں پیکج کا کیا مطلب ہے یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کمپنی کو لوٹ لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں نہیں مطلب کیا ہے کہ دینا تھوڑا ہے لینا زیادہ ہے یہ پیکج کی سادہ, سا, سادہ سی ڈیفینیشن سادہ کی تعریف ہے کہ کسی موبائل کے پیکج کا نام اگر ہم تعریف کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا دیں ہمیں زیادہ مل جائے پیکج کی تاریخ ہم دنیا میں سوچتے ہیں ایک کال کے اوپر سوچتے ہیں موبائل کے استعمال پہ سوچتے ہیں اپنی سنگھ کے لیے سوچتے ہیں نیتوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سب سے زیادہ پیکج جو اللہ تعالی نے دیئے ہیں دین اسلام شریعت نے دیے ہیں وہ زبان کے اوپر دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث 2726 نمبر پر دو نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبی میں نماز صبح کی جماعت کر پائی خراجہ مینال مسجد مسجد سے نکلے من جویریہ جویریہ تھا جویریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کے جالی سطر وہ بیٹھی ہوئی تھی صبح صبح بہت جلدی کا ٹائم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے وہی اپنی مسجد ہی جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی تھی وہ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھی تھی ادائیگی کے بعد اللہ کے پیغمبر واپس آتے بیٹھی جو اللہ فارقہ آپ ابھی تک وہی بیٹھی ہوں جہاں تک میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیٹھی کیا کر رہی ہوں ازگار کر رہی ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیربا کلیمات میں نے یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان سے چار کلمے ادا کیے ہیں اور نے میں یہاں سے گیا ہوں ہوں کے بعد واپس آیا گھنٹوں ٹائم بنتا ہے جو نے یہاں پہ گزارا ہے تیرا اس مسجد میں بیٹھ کر گھنٹوں ذکر کرنا اور میں نے زبان سے جو چار کلمے کہے ہیں وہ چار کلمے ان کا اجر تیرا اجر اگر دونوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو میری زبان سے نکلے ہوئے چار کلمے ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ چار کلم زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو استعمال کرنا ہے سوچ سمجھ کے خیال سے دین کی رہنمائی کو سمجھتے ہوئے میں نے سے سے کیا کیا نکلنا ہے میری ادا کیا ہونے لگا ہے کہیں رب کی ناراضگی والا کوئی جملہ تو نہیں کوئی فکر تو نہیں اور دوسری طرف اگر اس زبان کو امر بالمعروف کے لیے استعمال کرے نہ قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کریں رب کے ذکر کے لیے استعمال کرے اور اچھی چیزوں میں استعمال کریں جتنا ادر اس زبان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سوال کر دیا صحابہ کرام رضوان یہ ایک طریقہ تھا میرے نبی چاہتے سیدھی بات بتا دیتے لیکن ایسا نہیں کیا ان کے شوق کو ابھارا ان کے جذبات کو ابھارا ان کے اندر تڑک پیدا کیا ان کے اندر ایک ذوق پیدا کیا کیا کہا اللہ صحابہ کیا میں تمہیں تمہارے امال میں سے سب سے بہترین چیز نہ بتاؤں کا ٹھیک ہے تمہیں بتاؤں تمہارے امال میں سے صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں بتایا نہیں فرمایا اندام ملی کی کم تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسند آنے والا عمل ہے وہ نہ بتا دوں صحابہ کا شوق اور بڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نہیں بتلایا وہ عرف تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے ایسا عمل نہ بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائی پھر نہیں بتایا تین باتیں ہو گئی چوتھی بات فرمایا ایسا عمل ہے خیر لکم من انفاق صحابی الورک ایک طرف تم سونا اور چاندی لوگوں میں تقسیم کرو ایک طرف وہ عمل کرو سونا چاندی لوگوں میں تقسیم کرنا فقراء میں مساکین میں یساما میں بیوہ میں،, میں نظار میں تنگس میں محتاج میں اس کا اثر کم ہے اس عمل کا ادر زیادہ ہے وہ نہ بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتا دیجئے چار چیزیں ہوگی پھر کہا نہیں اس سے بھی بہتر ایک اور سنو وہ عمل ایسا ہے خیرم من ان تل قو فتح زریبو آنا کام ویا زریبو تم کافروں کے سامنے دشمنوں کے سامنے رب کے دشمن نبی کے دشمن ان کے سامنے جاؤ تم جا کر ان سے ٹکراؤ ان کی گردنیں اتارو وہ تمہاری گردنیں اتاریں یہاں پر وہ عمل ہے ایک طرف یہ عمل ہے یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں یہ عمل ہے کون سا پانچ چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا وہ عمل ہے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اتنے عظیم پیس اللہ تعالیٰ نے زبان کے لیے دی اگر آپ درست استعمال کریں گے یہ زبان آپ کو جنت میں اعلیٰ درجوں تک لے جائے گی ان بلندیوں تک لے جائے گی آپ انداز دیکھیں زبان کا عمل بتایا تو انداز کیا ہے کتنی چیزیں بتائی سب سے پہلے نمبر پر اللہ سب سے بہترین عمل وہ عرصہ خیر القم منتل کو کیا انداز بتلانے کا زبان کا عمل بتلایا اور دیر کتنی لگتی ہے بری ہو چکی ہوں اچھا. کمزور ہو گئی تو موٹاپا بھی آ ہے اب میں اس طرح عمل نہیں کر سکتی جس طرح میں پہلے نوافل پڑھتی تھی جس طرح میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگی مرنی بھی عمل ہی. مجھے کوئی کام بتائیں کوئی ایسا عمل بتائے میں اسے سر انجام دے لوں بیٹھے بٹھائے ہو جائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی عنہ جب رشتہ کلو ہوتا ہے تو انسان اس کا سوال اس کا مطالبہ بڑی توجہ سے سنتا بہت کوئی عام آدمی اجنبی آپ سے راستہ پوچھے شاید آپ اتنی توجہ سے اتنے اہتمام سے اسے نہ بتائے لیکن آپ کا عزیز جاننے والا ہو آپ روکیں گے بھی اسے کولڈ ڈرنک کی کسی کافی کی آفر بھی کریں گے اس کی بات بھی سنیں گے اچھے طریقے سے اسے بتائیں گے یہ رشتہ بڑا گہرا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چچا کی بیٹی تھی جس چچا کے گھر میں آپ نے پرورش پائی ایک بہنوں کی طرح وہ آپ کے ساتھ بڑے ان کی حدیث کے اندر بڑے ذکر ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے گہرے مراتم تھے بہن بھائیوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال سنا اب انہیں بتایا کیا ہے یہ بڑی خوبصورت چھ سات منٹ میں میں نے کئی دفعہ ٹائم نوٹ کیا چھ سات منٹ میں ہو جائے اور یہ زبان کا کرنے والا عمل ہے اتنا عظیم الشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر اور اس کا فائدہ کیا ہوگا فرمایا یہ فائدہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا تا دلک می راک اسماہیم تو کہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا اللہ تجھے اتنا اجر دے گا جتنا اجر اولاد اسماعیل سے سو غلام آزاد کرنے پر اللہ تعالی دیتے ہیں عام لوگوں کی آزادی یہ تو بہت عظیم ہے نا آزادی کے بارے میں فضیلت کی بے شمار دیتے ہیں وقت میں گنجائش نہیں ایک آزادی یم غلام کو ایک غلام کو آزاد کروایا جاتا ہے اس کے ہر ادب کے بدلے موثق آزاد کروانے والے کا ادب جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے بے شمار ہر کفارے میں آپ کو آزادی ملتی ہے کیوں؟ کو جتنا آزادی مٹاتی ہے سو غلام آزاد کرنے کے برابر ہے سو دفعہ سبحان اللہ اور یہ سو دفعہ الحمد للہ پڑھنا تعدل سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا دوسری طرف سو گھوڑے تیار کرنا آج کے میں نہ دیکھیں اسے آج کے پس منظر میں نہ دیکھیں اس دور میں دیکھیں کہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے جو آج لیموزین کی مسجد گاڑی کی قیمت ہے اس دور میں یہی قیمت گھوڑے کی ہوا کرتی تھی سب سے بہترین سواری ہوا کرتی تھی فرمایا سو گھوڑے ان کو تو تیار کریں کرے مسراجادن ان, ان کے اوپر کپڑا بھی رکھا ہوا ہو مجھے لوام بھی پہنائی ہو پوری طرح وہ تیار ہو پھر پیار مجاہدوں کے حوالے کر دے وہ ان پر سوار ہو کر اللہ کے لیے جہال کرے جتنا سواب ان سو گھوڑوں کا ہے اتنا اتنا سواب الحمدللہ پڑھنے کا ہے دو باتیں بتا دی تیسری بات فرمایا تیسری بات کب بھی اللہ می آتا تقبیر آتی. اپنی زبان سے سو دفعہ بیٹھے بٹھائے اللہ اکبر پڑھ لیا کا. لک تھا فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمدللہ للہ سو دفعہ اللہ اکبر اللہ پڑھنا اس کا جیسے گھر سے چلا کر کاغص اللہ لے آئے وہاں پہ لا کے تو ان کی قربانی کرے ان کو نہر کرے جتنا ثواب سو اونٹوں کا ہے اتنا ثواب سو دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا ہے تین چیزیں چوتھی چیز سو دفعہ لاح اللہ پڑھنا ہے اس کا ثواب کتنا ہے فرمائے اس کا سواب تم لا بینا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو ایک پیالہ ایک برتن بنا دیا جائے اور سو دفعہ لاح اللہ پڑھنے کا ثواب اگر اس میں ڈالا جائے تو سمجھے ثواب اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا یہ سنن ابن ماجہ میں 3810 نمبر حدیث تو یہ زبان سے اگر آپ درست جگہ پہ استعمال کریں گے اتنے عظیم پیکج دین اسلام اس پہ رکھے اور اگر غلط جگہ پہ استعمال ہوں گے تو پھر انسان بڑا عبادت گزار ہوتا ہے رسول اللہ جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بھی کب دو قبروں کے پاس بخاری مسلم کی حدیث آپ کی سواری بھی جب گئی آپ رکے صحابہ کو اکٹھا کیا فرمایا جانتے ہو انگا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کا بتائیے کیوں ہو رہا ہے فرمایا اما احدہ پکانا یمش بن ان دونوں میں سے ایک کا جرم یہ تھا کہ یہ چگلی کیا کرتا تھا امام زہبی رحمہ اللہ چگلی کیا ہے چگری اس کی تاریخ لغت والے کرتے ہیں کہ ایسا کلام لوگوں کا لوگوں کے درمیان پہنچانا جس سے لوگوں کے درمیان فساد پھیل جائے کتنے لوگ ہیں ہماری زبانیں یہ زبان سے ہوتا ہے امام زاہبی نے ایک کتاب لکھی القبائر کبیرا گناہ ان کبیرا گناہوں میں ستر کے قریب کبیرہ گناہ انہوں نے لسٹ بنائی سب سے زیادہ کبیرہ گناہ جو امام صاحبی نے القبائر میں لکھے ہیں وہ اس زبان سے ہونے والے ہیں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے زبان سے ادا ہوتا ہے اور یہ آخری بات ہے اتنی عظیم بات ہے ہمارے یہاں میں نے کئی لوگوں سے سنا وہ کاروبار کر رہے ہوتے جھوٹ بولتے ہیں بزنس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں زندگی، کو کے بغیر گزارا نہیں اللہ کی شریعت باللہ من پہ ناؤزب باللہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جن چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا نہیں وہ اللہ نے حلال کر دی ہے جائز کر دی ان کو حرام کیا جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے انسان چل سکتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں کاروبار کر رہے ہیں آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کر کاروبار کے اندر جھوٹ کو چھوڑ دیں رنگ کی قسم اللہ اتنا نوازے گا ہم نے ابن ابان میں صحیح ابن میں جب مدینہ میں گئے تھے تو چار ہزار چھیانوے نمبر صحیح ابن احبان میں صارمن نبی نے بلا کے کہا تم میرے بھائی ہو میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وی وسلم نے آپ کے ساتھ میرا بھائی چارہ قائم کروا دی یہ میری بیویاں ہیں اس طرح یہ ان دونوں میں چاپ پسند کریں اتن لکھ میں تلاش دیتا ہوں تقسیم کرتا ہوں تو مدینہ بنو کینکا کینکا کی مارکیٹ دکھا دی وہاں پہ چلے گئے تھوڑا سا پنیر تھا پاپ اسے سیل کیا پھر اس کی کوئی چیز خریدی بیچا پھر خریدا خریدا سارا کچھ کرتے رہے عبد الرحمان بن اوفر اللہ تعالیٰ سن ہجری کی بات ہے اور امام سیر میں حافظ ابن نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ہجری میں ان کی وفات ہوئی گئی بتیس سال بعد جب ان کی وفات ہوئی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتیس ہجری میں جب وفات ہوئی ان کی وراثت تقسیم ہوئی صحیح ابن بنان کی اسی روایت میں جس کا میں حوالہ کر چکا اس میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقل راہ میں نے دیکھا جب ان کی تقسیم ہو رہی تھی ایک لاکھ دنار ملا ان کی ہماری آگ کی کاغی کرنسی نہیں یہ سونے کی کرنسی جو اس دور میں چلتی تھی کتنا وزن ہوتا تھا ایک دنار میں چار اشاریہ پچیس گرام چار اشاریہ دو پانچ گرام چار اشاریا پچیس گرام کا ایک دنار ہوتا تھا ایک بیوی بی کو ایک لاکھ دینار ملا کتنا وزن بنتا ہے سونے کا ایک بیوی بی کو ایک لاکھ دینار ملے ایک بیوی بی کو تو اس کا وزن کتنا ملتا دس من سونا بنتا ہے دس من اور بیویاں کتنی تھی چار بیویاں صرف بیویوں کو بیالیس من سونا ملا بیویوں کو کیوں ملا کیسے ملا کاروبار میں انہوں نے کیا کیا ان کی پلاننگ کیا تھی ان کی حکمت عملی کیا تھی طریقہ کیا تھا اسٹریٹجی کیا تھی ان کی کاروبار کرنے کی سمن مسرد احمد بن ہمبل میں موجود ہے کتنے پوچھا آپ کرتے کیا ہے ایک آدمی اس کی بیویوں کو بیالیس من سونا ان کے حصے میں آئے صحیح بان چار ہزار چھیانوے حدیث سنن کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے اور جب اس نے کاروبار اسٹارٹ کیا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا یہ بیویوں کے پاس جو سونا ہے بیالیس مان یہ ان کی کل جائیداد کا آٹھواں حصہ ہے اگر آدمی فوت ہو جائے اس کی بیویاں موجود اولاد بھی موجود ہو تو بیویوں کو آٹھواں حصہ ملتا ہے ایک ہو تو ایک کو ملے گا زیادہ ہو تو ان میں تک سیم ہو جائے گا اب ایک آدمی بیالیس کو آٹھ کے ساتھ درد دے اس کی قیمت نکالے آپ حیران رہ جائیں گے اتنا مال کمایا کیسے کسی نے پوچھا آپ بتائیں آپ کا طریقہ کیا ہے انہوں نے چار چیزیں بیان کی پہلے نمبر پر انہوں نے زبان کی حفاظت بیان کی انہوں نے, کہا میں نے کاروبار کے اندر ماں کا ضبط کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ زبان کو اپنے کاروبار میں درست کر لیں اللہ کے دین کے مطابق اللہ اتنا کبھی بندے کو کبھی ادھار نہیں دیئے نمبر چار نمبر چار یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کر رہا فرمائے اکور قول اللہ ولاکم وعلیکم السلام <سؤال> و رحمۃ